ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ایسا اس لیے ہوگا کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز و مددگار ہے اور بے شک کافروں کا کوئی یارو مددگار نہیں